محنت کر چکا ورنہ وہ رحمت کا امیدوار بننے کا وہ جو آیا ہے قرآن مجید میں کا یارجور رحمت اللہ وہ ہے کہ جو اصل میں اللہ تعالی کی رحمت کے امیدوار ہے اللہ کی رحمت کی امیدواری کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ اپنی امکانی حد تک کوشش کر ادھرے آپ یہ تو نہ سمجھئے کہ میں نے حق ادا کر دیا اللہ کی بندگی کا اللہ کی عبادت کا اللہ کے شکر کا اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کر دیا ہمارا ہر سانس اللہ کے دین کے لئے صرف ہو رہا ہو تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو پائے گا لیکن یہ کہ امکانی حد تک مستتا تم آپ کو جد و جہد کرنی ہوگی جہاد کرنا ہوگا اور اس کے لیے اپنے تمام فرائض جو ہیں ان کو ادا کرنا ہوگا تب یہ ہے کہ لال لقم <تَتَّخُور> تو لال کو وعدہ بھی سمجھیے کہ اللہ کا یہ شاہانہ کلام ہے لیکن ساتھ ہی جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ بین الخوف ور امید بھی رکھیے لیکن خوف بھی رہے کہ محض اپنی محنت سے محض اپنے اعمال کے بل پر میں نجات حاصل نہیں کر سکوں گا فلاح کا حقدار نہیں بن سکوں گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کریں اب آئیے سب سے اہم نقطہ جو ہے اس میں جو سامنے آ رہا ہے جو الفاظ کے اندر بالکل سامنے ہے اور وہ ہمارا وہ عوام الناس کا جو ایک تصور ہے کہ محض ایمان پر نجات ہو جائے گی اس کی نفی جس شد و مت کے ساتھ اس آیت سے ہو رہی ہے یا یو اللہ ددین امن ارقا وسجد و مدور اللہ اہل ایمان رکو کرو سجدہ کرو اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلا پاؤ یہ محض ایمان کی بنیاد پر اگر فلاح ہو تو یہ سارا درمیان کا کلام جو ہے یہ تو پھر محمد کلام ہے بےمانی کلام ہے بغیر محنت کیے پاس ہو جانا ہو تو محنت کون کرے گا بتایا جا رہا ہے کہ یہ شرائط ہیں یہ ساری بحث ذہن میں تازہ کر لیجیے جو میں نجات کی بحث ہے سورت الاصر کے ضمن میں ولاسر عمد السانفی خسر الزین عمر و عامل السالحت وتواس ولحم وتواس و بل سبر اور اس کے ضمن میں امام راضی کا جملہ جو میں نے سنایا بھی ہے اور جو کتاب چاہے میرا اس میں اس کو میں نے باقاعدہ وہ کوٹیشن دی ہوئی ہے جو سورت الاسر پر جو کتاب چاہے عَلَمْ اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے لن اللہ علا حکم ابل خسار اللہ جمی انداز اللہ منکانہ آتیم بے حاضل اشیا یہ چار چیزیں چار شرطیں پوری نہیں کرے گا تو اللہ نے تو فیصلہ کر دیا انسان خسارے میں تباہ ہے برباد ہے مدلہ کا انجات معلّہ قتل میں مجموع حاضل اشیا اس سے دلالت ہوئی رہنمائی ملی ہے اس بات کی طرف کہ نجات کا دار مدار نجات منحصر ہے دارو مدار ہے نجات کا ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر وہی چار چیزیں یہاں تو جس بے عملی کا سہارا لیا ہوا ہے کلمہ گو ہے اور وہ ایمان بھی صرف قانونی ایمان وہ ایمان کے جو ہمیں وراثتن مل گیا ہے جس کی کوئی قیمت ہم نے ادا نہیں کی ہے کوئی قربانی اس کے لیے ہم نے نہیں دی ہے نہ کوئی رشتہ داروں سے کٹنا پڑا ہے نہ دنیا بھی کسی اور طرح کی کوئی اشار اور قربانی کرنی پڑی وہ ایمان جو ہمیں حاصل ہو گیا میئرلی ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ اس کو سمجھ بیٹھے کہ یہ بس نجات کے لیے کافی ہے تو کھےڑ کاہے کو کوئی مول لے گا کاہے کو محنت کرے گا کاہے کو حلال اور حرام کی تمیز کرے گا کاہے کو اپنی توانائیاں جو ہے بجائے جائیداد بنانے کے اور کاروبار پھیلانے کے وہ دین کے لئے صرف کرے گا یہ ہے اصل میں وہ بنیادی بغالتا جس کی وجہ سے یہ روز بد کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے اصل سبب یہ ہے تو یا یو اللہ دین آ مرور کرسجدو آبدو ربکوم وفال الخیر اللہ الکم تفلح اب اس میں جو چند باتیں نوٹ کرنے کی ہیں یہ یوں سمجھ یہ کہ ایک جیسے ممبر آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر مسجدوں میں ممبر رکھے ہوتے ہیں تین اس کے اندر سیڑھیاں ہوتی ہیں لیکن یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ فرائض دینی جو ہے نجات کی شرائط اور لوازم یہ چار سٹیپس والا ممبر ہے کہ جو ایک ایک کر کے ایک سیڑھی دوسری سیڑھی تیسری سیڑھی, سیڑھی اور چوتھی پھر سیڑھی وہ اس کے ٹاپ ہے اس کا تصور ذہن میں جما لیجئے پہلی سیڑھی کیا ہے یا یوہلزینہ مرر کرو وس جدوں پہلے ایمان رکوع کرو اور سجدہ کرو جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں یہ دونوں الفاظ در حقیقت غمازی کر رہے ہیں یا نمائندگی کر رہے ہیں نماز کی اور اس کے حوالے سے گویا کہ پہلی سیڑھی ہے ارکان اسلام اسلام کا دعویٰ کر رہے ہو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو پہلا فرض کیا ہے وہ جو چار ہم نے ستون دیکھے تھے جن پر اسلام کی وہ چھت پڑی ہوئی ہے باقی دوسری منزلیں بعد میں تعمیر ہوں گی پہلے تو یہ کہ کلمہ شہادت اس کے فوراً بعد یہ چار ستون ہیں بولے الاسلام و علاقمسن اقامت اصلاح و اطاع زکاتے و سو میں و واحد البید یہ کل شہادت کے بعد چار چیزیں شہادت الہ اللہ و اللہ محمد رسول اللہ و اقامصلا و اطاعزکاتے و سو رمدان واحد البیت اس میں سے نماز کو لے لیا اور مکی صورتوں میں بلکہ ابتدائی دور کی مکی صورتوں میں خاص طور پر نمایاں ہے کہ عام طور پر ارکان نماز میں سے کسی کا ذکر آتا ہے نماز کا لفظ نہیں ہوتا یا یو ہل قم خم اللہ اللہ خلیلہ کھڑے رہو رات کو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھڑے رہو بلکہ نماز میں کھڑے رہو لیکن یہاں پر نماز کا ایک بہت بڑا رکن ہے رکن رکین ہے قیام قنوت اس کا ذکر کیا کہیں انہیں صورتوں کے اندر آپ کو مل جائے گا سب لن تویلا اور رات کے ایک حصے میں سجدا کیا کرو اللہ کے لیے تو وہاں بھی مرادر حقیقت محض سجدہ نہیں ہے بلکہ نماز ہے یا جیسے سورہ فرقان کے آخری رقو میں ہم نے پڑھا و لذین یبیتون رب ہیم سن جدوں قیاماں اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدا کرتے ہوئے کھڑے رہ کر تو کہیں رکو ہو جائے گا ورکرو مار را رکعو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ وہاں بھی مراد نماز ہے تو رکو سجود قیام یہ سب کیا ہے تصویر تحلیل تقبیر یہ سب در حقیقت نماز کے اجزاء ہے تو اجزاء بول کر مراد نماز لی گئی ایک تو یہاں لیکن غور کریں یہ آیات جو ہے تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ آیات اگر تو پوری سورہ مبارکہ جو ہے بعض لوگوں کے نزدیک تو اس کو مدنی قرار دیا گیا پوری سورت کو لیکن میرا اتفاق جو ہے وہ حضرات کے ساتھ ہے جو سورہ حج کو مکی مانتے ہیں البتہ اس کی کچھ آیات ہیں کہ جو مدنی ہے یا اسنا سفر ہجرت میں نازل ہوئی ایک تو وہ آیات جس میں ازن قتال آیا ہے او دن علی نظین یوقات اس کے بارے میں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجھے یہ روایت بھی مل گئی کہ یہ اسنا سفر ہجرت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جبکہ مکے کو چھوڑ چکے ہیں مدینے ابھی پہنچنا ہے تو گویا کہ وہ آیتیں نہ مدنی ہیں نہ مکی ہیں بلکہ یہ کہ وہ تو اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی یہ آیات بھی میرے نزدیک یا مدنی ہے یا اسی طرح اسنا سفر ہجرت میں نازل ہوئی اس اعتبار سے یہاں وہ کورس کیوں لایا گیا جبکہ اقامت صلات جو ہے اور پنجانہ نماز وہ تو شب میں سے اس کا آغاز ہو چکا ہے اس کے لئے پورا نظام بن چکا ہے تو یہاں وہ سجود کیوں لایا گیا تاکہ نماز کی اصل حقیقت پر جو ہے روشنی پڑ جائے نماز ہے کیا نماز اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے نماز کی اصل حقیقت جھکاؤ ہے چنانچہ دیکھیے اس کے حوالے سے اگلی صورت جس کی پہلی گیارہ آیات جو ہے وہ ہمارے منتخب نصاب کے حصہ سوم میں آ چکا ہے پہلا درس حد افلاح المومنون الزین فی صلام خاش رول خشا خوشو کسے کہتے ہیں جھک جانے کو نماز کی اصل حقیقت جو ہے وہ جھکاؤ ہے ایک جھکاؤ ہے ظاہری اور خارجی ہم جھکے ویسے تو قنوط میں بھی جھکاؤ ہے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تب بھی ایک جھکاؤ کے ساتھ ایک ہلکا سا بینڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے جیسے کہ ادب و انسان کھڑا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ جھکاؤ ہوتا ہے اس کے اندر سینہ تان کر نہیں کھڑا ہوتا بعض اضرا جو ہے ہمارے اہل عدیش بھائی وہ چونکہ ہاتھ یہاں باندھنے ہوتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ اس میں مبالجے کی وجہ سے ان کی کمر تنگ جاتی اور یہ جو اصل مطلوب ہے نماز کے اندر جھکاؤ وہ اپنے وہ ایک خاص مسلک میں غلوم کی وجہ سے ہاتھ باندھیے لیکن یہ کہ ہاتھ باندھنے کے ساتھ وہ جو اصل جھکاؤ کی ایک مطلوب کیفیت ہے اس سے محروم نہیں ہو جانا چاہیے وہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں ہاتھ باندھنے تو لہٰذا وہ کمر اکڑی ہوئی ہے اس کو وہ چیز پسندیدہ نہیں ہوگی قلود میں بھی جھکاؤ ہو تو پہلا جھکاؤ ہے کھڑے ہونے میں کان پھر جھکاؤ ہے اس سے آگے رکو میں اور پھر انتہا ہے جھکاؤ کی سلحے میں یہ آخری جھکاؤ لیکن یہ جھکاؤ تو ظاہری ہے اس کے ساتھ ہی دل جھکتا چلا جائے یہ ہے اصل شے اللہ زی نم فی صلام خاش تمہارا صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو اللہ کے سامنے بلکہ تمہارا مانوی وجود تمہارا نفس وہ تمہارے اندر کا شیطان بھی اس کو جھکا ہوا ہو انانیت نہ ہو بلکہ یہ کہ یہ صرف ظاہری اور جسمانی رکو و سجود نہ ہو بلکہ حقیقت تمہارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھک گیا ہو اور اسی جھکاؤ کا چونکہ نقطہ عروج یا نقطہ کمال جو ہے وہ ہے سجدہ اس لیے فرمایا کہ اقرب و حضور کی حدیث ہے اقرب ما ماں العبد البد و اللہ فس بندہ اللہ سے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے آؤ سجدے میں گریں لوہے جبین تازہ کریں حفیظ جالندری کا شعر سرکشی نے کر دیئے دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہے جبین تازہ کریں لیکن یہاں جو اصل میں ترتیب کے اعتبار سے اب نماز کا فلسفہ بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمارا جو تیسرے حصے کا پہلا سبق تھا اس میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی یہاں یوں سمجھیے یہ کہ ارکان اسلام میں سے ایک جو رکن اعظم ہے رکن رکین ہے عبادات میں نماز و اماد الدین اس کا تذکرہ کر کے گویا کہ مراد یہاں تمام ارکان ہیں اس کا ثبوت اس آیت کے آخر میں آ جائے گا دوسری آیت جو ہے جناتے آخری الفاظ جو آئے ہیں اس کے وہ کیا ہے فاکیم اس سلاد اوات اس زکات گویا کہ اسی سے اسی کی کوک سے زکات بھی وہاں برامد ہو گئی اس لیے کہ وہ دوسرا رکن ہے اسلام کا تو یوں سمجھیے کہ وہ جو میں نے چار سیڑھیوں والے ممبر کا تصور آپ کے سامنے رکھا پہلی سیڑھی کیا ہے ارکان اسلام نماز زکات روزہ حج اس میں سب سے بڑا رکن رکن, رکن وہ ہے صلات۔ اور وہ ہے عباد الدین دین کا اصل ستون تو یا یوحلزین عام انور کروں وسجدوں اب اگلا تیسرا لفظ آیا ہے وبدور ربکم بندگی کرو اپنے رب کی پرستش کرو اپنے رب کی ان دونوں الفاظ کے بغیر کو ربکم کا ترجمہ اس کی ترجمانی ممکن نہیں ہے اچھی طرح نوٹ کر لیجیے عبادت کے دو اجزاء ہیں اطاعت اور اتات اس کے جسد ظاہری کے مانند ہے اور محبت وہ اس کی روح بات ہے جیسے ہمارا وجود دومن من ڈھائی من جو بھی اس کا وزن ہے یہ ظاہری ہے نظر آنے والا ہے مادری وجود ہے اصل شہ جان ہے اس کے اندر یا روح ہے اس کے اندر اصل شہ وہ ہے جب وہ نکل گئی تو اب اس کے بعد یہ متافر ہو جائے گا تھوڑی دیر میں اس کو جلد از جلد, جلد جو ہے سپرد خاک کر دیا جائے اسی میں عافیت ہے اسی طرح عبادت کا جسد ظاہری اطاعت ہے اطاعت کلی بے چونوں چرا اطاعت جو حکم ہے ماننا ہما تن ہما وقت ہما وجوہ اللہ کی اطاعت اس کے لیے لفظ بندگی ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی لیکن یہ اطاعت محض اگر اس میں اللہ کی محبت کا جذبہ شامل نہیں دیکھیے اقبال کا بشیر مجھے یاد آیا شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب جب تک اللہ کی محبت سے سرشار نہ ہو یہ عبادت نہیں ہے بے روح ہے بے جان ہے کامل ات آدمی بے روح ہوگی بے جان ہوگی جب تک کہ محبت خداوندی کے جذبے سے سرشار کو کرنا ہو جو کہ ہمارے پہلے سبق جو اس سبق کا جو پہلا حصہ ہے اس کا اصل حاصل یہی ہے لا محبوبہ اللہ لا مطلوب اللہ لا الا اللہ نماز مقصود نہیں ہے اطاعت مقصود نہیں ہے اطاعت سے مقصود اللہ کی رضا ہے تو یہ محبت خدا بندی جب تک کہ اس کے اندر سرائط کیے ہوئے نہ ہو یہ عبادت نہیں ہے. اس محبت کے لیے لفظ پرستش ہے صحیح معنی میں آپ کہتے ہیں نا وطن کی محبت وطن پرست انسان وہ جو سارا فلسفہ ہے طالب و مطلوب کا اسے آپ چاہیں تو لفظ پرست کے حوالے سے خود پرست نفس پرست شہوت پرست زر پرست وطن پرست قوم پرست یہ ساری پرستشیں ہی تو ہیں خدا پرست بس یہ مشکل کام ہے اور یہ مطلوب ہے لا مطلوب اللہ لا مقصود اللہ حقیقی معنی میں خدا پرست وہ پرستش پرستش میں ہوتا ہی ہے کسی کی محبت ہے اس کی حمد ہو رہی ہے اس کے ترانے گائے جا رہے ہیں اس کے لیے اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں یہ سارا معاملہ پرستش میں تو یہی وطن کی پرستش کیسے ہوگی اسی طرح ہوتی ہے وطن کا ترانہ وہ آپ الاپ رہے ہیں کھڑے ہو گئے ہیں اس کے لیے احتراما یہ اس کی نماز ہے اس وطن کے بابو کی نماز پڑھتے ہیں آپ کھڑے ہو کر جبکہ قلوت کرتے ہیں اس کے لیے یہ قلوت جو ہے یہ در حقیقت عبادت کی ایک علامت ہے یہ اس کے ارکان میں سے نماز کے ارکان میں سے قلوت اور قیام آپ وہ کرتے ہیں یہ بھی درحقیقت ایک پورا دن ہے کا تو معلوم ہوا دونوں کو جمع کریں گے یہ ہے عبادت بابود ابتوں اور خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ نماز کا ذکر پہلے ہو گیا ہے درمیان میں واو عطف آ رہا ہے عطف جو ہے مغیرت کا متقوضی ہے ہم نے سمجھ لیا نماز عبادت ہے نماز در حقیقت عبادات میں سے ایک عبادت ہے فرائض میں سے ایک فرض ہے عبادت نہیں ہے عبادت تو نام ہے اس کا کہ ہم تن ہما وقت ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی پوری زندگی میں تمام گوشوں میں زندگی کے تمام پہلوؤں میں اور اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر یہ دوسری سیڑھی ہے اسی لیے وہ جو ہم نے بنائی تھی ایک ڈائگرام منیر الاسلام و علاقم تو اسلام موٹا لکھا تھا اس میں اور اس کے ساتھ اس کے الفاظ آئے تھے اطاعت تکوا اور عبادت اصل جو اصطلاح ہے وہ عبادت ہے اب تیسری سیڑھی آ رہی ہے میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا ان چیزوں کے تیسری سیڑھی ہے ممبر کی وفال الخر اس سے کیا براد اچھے کام کرو بھلے کام کرو نماز بھی آ چکی روزہ بھی آ گیا زکاط بھی آ گئی یا ارکان اسلام آ گئے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آ چکی پھر اتنی گمبھیر اصطلاح آ چکی کہ اللہ کی بندگی ہما تن، ہما وجوہ ہما وقت اب اور خیر رہ کون سا گیا وفعل الخیر یہ تیسری سیڑھی ہے مستقل وفال الخیر تفلحون اس سے مراد ہے خدمت خلق ایک ہے فرض جیسے ہم پڑھ رہے ہیں آیت البر میں ان نفل مالحقن سبت زکا ایک تو فرض ہے آپ نے زکات ادا کرنی دی نصاب کے مطابق اس کی شرح کے مطابق پوری طرح جو ہے آپ نے زکاط ادا کر دی ادا ہو گئی لیکن ان نفل مالحقن سورزا خدمت خل کے جذبے سے وعت المال اعلی حکب ہی رول قربا ول یتاما ول مساکینہ وبل سبیل و ساحلینا و فرقاب و اقام صلا و آتزا ذکات علیحدہ اسی لیے ادور نے اس آیت کے حوالے سے فرمایا وہ حدیث کے اندر اسی آیت کا حوالہ ہے ان نفل مال لحق تن سبت <سوالزکاة> لوگوں یہ نہ سمجھ لو زکات دے دیا تو بس سارے کے سارا حق ادا ہو گیا مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے اور پھر یہ آج پڑھی آپ نے و آت المال الحبئی ضوی القربہ ولیتاما ول مساکین اب ابن صبیل و ساین و فر رقاب و اقام صلا خدمت خلق جیسے کہ حدور نے فرمایا خیر اناس میل فا الناس, من ينفع الناس لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے الخل کو آیال اللہ اللہ تمام مخلوق اللہ کی کنبے کے مانیں تو اللہ کی محبوب ترین لوگ وہ ہوں گے کہ جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں بھلائی کریں ان کی خدمت کریں ان کی, کی بہبود کے لیے کوشاں اب اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اصل میں تو اس رب کو سمجھنا ہے یہ تیسری سیڑھی سمجھ لیجئے لیکن اس تیسری سیڑھی کو اب دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے اس کی تفصیل تو اب انشاءاللہ کل بیان ہوگی لیکن جو بھی وقت ہمارے پاس ابھی ہے اس کو ابھی ہم یوٹیلائز کریں اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں اب پھر مجھے یاد آ گئی جیسے کراچی وغیرہ میں لانڈی کورنگی چار نمبر پانچ نمبر درمیان میں ساڑھے چار نمبر بھی ہے ساڑھے پانچ نمبر بھی آ جاتا ہے سٹاپس کے نام ہے مختلف اسی طرح یہ تیسری سیڑھی جو ہے دو حصوں میں منقصد خدمت خلق کا ایک تصور ہے جس کا تعلق ہے انسانیت کے ساتھ اس کا تعلق دین اور ایمان کے ساتھ نہیں ہے انسانیت کے ساتھ بھوکے کو کھانا کھلانا مسکین کی مدد کرنا یتیم کی سرپرستی کرنا بیواؤں کی خبرگیری کرنا بیمار کی عیادت کرنا اس کے علاج معالجے کا بندوبست کرنا یہ سارے کام ہندو ہم سے بڑھ کر کرتے ہیں مغرب کا معاشرہ بے خدا معاشرہ وہ قوم پرستی کے جذبے سے کرتے ہو کسی طرح کرتے ہو یا ہیومنزم کا ایک نظریہ ہے اس کے انسان پرستی کے تصور سے کرتے ہوں. کرتے اس کا تعلق جو ہے دین اور ایمان سے نہیں یہ تو انسانیت ہے کہ بیسک اس کی بتا ایمان اور اسلام کے ساتھ جو خدمت خلق کا تصور ہے وہ اس کی دوسری منزل ہے وہ ساڑھے تین نمبر ہے جا کر جو چار نمبر پہ, پہ پہنچے گا وہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اگر یقین ہو گیا یہ زندگی تو آرسی ہے اصل زندگی ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے تو لوگوں کی آخرت سنوارنا ابدی زندگی کی بہبود کا سامان کرنا یہ سب سے بڑی خدمت خرچ آج آپ نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا اس کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی اسے بجھا دیا وہ سموچہ آگ کا اندر بننے والا اس کی فکر نہ کی تو کیسے خالی میں خرچ ہے آپ کہاں ہے وہ ہمدردی ہاں اگر آپ کو معلوم نہیں تو بات اور ہے آپ بھی اسی کی طرح اندھے ہیں آپ بھی اس دنیا ہی کو دیکھ رہے ہیں آخرت آپ کے سامنے ہے ہی نہیں تو, تو بات ٹھیک ہے جن لوگوں کے سامنے آخرت نہیں ان کا تصور جو ہے خدمت خلق کا وہ یہی ہوگا بھوکے کو کھانا کھلانا بیمار کا علاج معالجہ کرنا جو بھی اس کے ساتھ جمع کرتے چلے جائیے جو بھی رفاع عام کے کام ہیں جو بھی عام محبود کے کام ہیں لیکن آنکھ کھلتے ہی اگر آنکھ کھل گئی ہے معلوم ہو گیا کہ یہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی بند دار ال آخرت نوکانو الْحَيَ یا لمون اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ہے انہیں تو معلوم نہیں انہیں نظر نہیں آ رہا یہ تو اندھا چلا جا رہا ہے اسے پتہ نہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ آگے سے سڑک کھلی ہوئی ہے ٹیلی فون والوں نے یا سوئی گیس والوں نے خود رکھی ہے سڑک گرے گا اس کے اندر ہاتھ پاؤں تھوڑا بیٹھے گا تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ چیخ کر کہتے ہیں کہ دیکھو آگے جو ہے سڑک کھلی ہوئی ہے آگے مت بڑھنا اور اگر کہیں محسوس ہو کہ یہ تو بہرا بھی ہے میرے چیخنے کا بھی فائدہ نہیں ہوا یہ تو سن ہی نہیں سکا تو اب آپ کیا کریں گے دوڑیں گے کسی طریقے سے میں پکڑ لوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ گر رہا ہو اور کپڑے پکڑ لیں اس کے آپ اور اسے بچائیں اور یہی تمثیل ہے جو حضور نے اختیار کی ہے لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہا اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ لاؤں یہ ہے خدمت خلق حضور کی چالیس برس کی زندگی جب تک ہوئی ہے جب تک وحی کا آغاز نہیں ہوا وہ خدمت خلق جو ہے بیسک ہیومن خدمت خلق وہ جو تصور ہے جو مشترک متا ہے انسانی کی وہ اپنے پورے عروج پر تھی اسی لیے حضرت خدیجہ کیا پہلی وہی کے بعد یہی تو جملہ تھا آپ گھبرائیں نہیں ڈرے نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں ویووں کی خبر گیری کرتے ہیں آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ خدمت خلق تمام و کمال لیکن جیسے وہی آغاز ہوا اب پوری زندگی جس خدمت خلق میں ہے وہ لوگوں کی آخمت سنوارنے کی دن کو جو ہے یہاں پر آج ہم اپنا گفتگو کا سلسلہ ختم کر رہے ہیں ابھی یہ جو تیسری سیڑھی ہے ممبر کی وہ مکمل نہیں ہوئی ہے اس پر گفتگو ہوگی لیکن جو اہم ترین حصہ ہے اس کا جو کہ میں نے ارض کیا تھا کہ تین گنا اس آیت سے جو آیت ہے وہ جاہد اف اللہ حق جہاد یہ چوتھی منزل جو ہے اس پر ان اللہ تفصیل سے گفتگو خل ہوگی بارک اللہ علی و لکم فل العظیم و نفاانی ویا کم بل